کیا میں ہوا کی اولاد نہیں ہوں آدم اور ہوا پر ہم ایک ہی رشتے میں منسلک ہو گئے تو ہاد رشید نے کہا کہ جلدی سے یہ ایک دن یا یہ دینار جو بھی دیا تھا لے کر چلے جاؤ اس لیے کہ میرے سارے جو بھائی ہیں آدم اور ہوا سے ان سب کو اگر میں نے تقسیم کرنا شروع کیا تو یہ ایک دینار بھی تمہارے حصے میں نہیں آئے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے انسان غور کرے کہ یہ نظریہ آدم اور ہوا پر نسل انسانی ایک رشتہ وحادت کے اندر منسلک ہو جاتی ہے تو ایک تو یہ مضمون جو ثابت مضمون ہے سورہ مبارکہ کا اس کو تقویت حاصل ہوئی اس سے سان دو آیتوں میں ہم پڑھ چکے اہل ایمان ایک دوسرے کا تمسخور نہ کرو ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہ لکھو رکھو ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو عیب چینی نہ کیا کرو ایک دوسرے کے خلاف تجسس میں نہ لگے رہا کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو ایک دوسرے سے سوئے زن سے کام نہ لو ان تمام چیزوں کا در حقیقت اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اصل سبب کیا ہوتا ہے احساس سے برتری انسان اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے دوسرے سے تبھی اس کا مذاق اڑاتا ہے دوسرے کو کسی اعتبار سے کم تر سمجھتا ہے بنظر استحقار دیکھتا ہے تبھی اس کا استجاح کرے گا اس کے لیے برا نام رکھے گا اس کی برائی کرے گا چاہے رو در رو کر رہا ہو ایپ کر رہا ہو اور چاہے وہ پشت پیچھے کر رہا ہو پیٹ پیچھے کر رہا ہو کر رہا ہو یہاں اس آیت نے گویا کہ اس کی بھی جڑ کاٹی کہ تمہارا یہ بیاری غلط ہے تم نے جن چیزوں کی بنیاد پر عزت اور وقار اور دنیا میں جو مراٹھی میں عالیہ کا ایک تصور قائم کر لیا سب غلط ہیں تم سب ایک نسل ہو ان بنو آدم و آدم و منتورام تم سب کے سب آدم کی نسل سے ہو آدم مٹی سے بنائے گئے تھے تم میں کون اونچا کون اینچا کوئی اعلیٰ نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی برتر نہیں کوئی کمتر نہیں اور یہ کہ تم خامخواہ ان چیزوں کی بنیاد پر اگر ایک دوسرے کو بنظر استقار دیکھو گے تو معلوم ہوا کہ اس ایمان اور تقوی سے تم رہرو ہو ورنہ تمہارا معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ ان اکرم اکم اللہ اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑھ کر باعزت وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے خدا ترس ہے متقیح. تو یہ گویا کہ سابق مضمون کی طرف اس, اس آیت مبارکہ کا رخ ہے یا خلق ناکر جالنا کم شعب و قبائل اکرمکم ان اللہ علیم الخبیر اسی زمن میں حال ہی میں ایک نوجوان آئے تھے مجھ سے ملنے وہ اپنی یہ تعریف لے کر آئے تھے متائے گم گشتہ میں اس کو دیکھ رہا تھا ابھی پوری کتاب پہ میں نے نہیں دیکھی ہے یہ محمد راشد حفیظ ہے قصور کے لیکن اس میں ایک اہم نقہ مجھے نظر آیا اور میں نے چونکہ اس در سے متعلق اسے سمجھا تو آج اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے جرائم جو ہوتے ہیں انسانی معاشرے میں اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اس معاشرے میں ان چیزوں کو عزت کی بنیاد بنا لیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اگر جائز راستے سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ناجائز راستے سے حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ وہاں معیار عزت کا وہی ہے دولت کا اگر معیار ہے دولت مند ہی باعزت ہے تو جو شخص کسی وجہ سے ہینڈیکیپ رہ گیا ہے پیچھے رہ گیا ہے جب وہ دیکھتا ہے معاشرے میں کہ عزت اسی کی ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ چوری کرے گا ڈاکہ ڈالے گا اگر اس کے برس معیار ہی وہ ہو کہ جو ہر شخص کے لیے قابل حصول ہے اگر یہ ہو جائے بہت بڑا اگر ہے اسے بگ اف ہم اس وقت تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی معاشرے میں عزت کا معیار صرف یہ ہو کہ کس کا اخلاق بلند ہے کس میں انسانیت زیادہ ہے کون زیادہ خدا ترس ہے کس کے اخلاق عالیہ ہیں اس کی بنا پر عزت کی جا رہی ہو تو یہ جو بہت سے جرائم ہوتی ہے ہوتے ہیں یہ چوریاں یہ ڈاکے یہ مختلف جس کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں وہ اس کا باب ہو جائے گا اس لیے کہ پھر انسان واقعتاً یہ اگرچہ جو معروف جو مکاتی فکر ہے جدید نفسیات کے ان میں ایڈلر کا ایک مکتب فکر ہے سب سے بڑا مکتب فکر تو فرائڈ کا ہے یونگ کا ہے پھر یہ کہ میکدوگل کا ایک نقطۂ نظر ہے ایڈلر کا بھی اس نے انسان کی جبلی محرکات میں سے اہم ترین قرار دیا ہے حب تفوق وی ارج ٹو ڈومینیٹ ہر انسان میں سب سے زیادہ قوی جو جذبہ ہے اس کے نزدیک جذبہ محرکہ وہ خب تفوق ہے جیسا کہ میں بار آز کر چکا ہوں یہ تمام جتنے بھی مفکرین ہیں ان کے جو مشاہدات ہیں ان کے جو افکار و نظریات ہیں وہ سرتا سر باطل نہیں ہیں جزوی حقیقتوں کو لے کر انہوں نے کچھ بہت زیادہ پھیلا دیا ہے مثلا ہم بڑی مفسر بحثے کر چکے ہیں جنسی جذبہ کتنا قوی ہے انسان میں اور اس جذبے کے بے راہ ہونے کے کتنے قوی امکانات موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو پابند کرنے کا اور اس کو ہیلدی چینلز کے اندر ڈالنے کا اور بے راہ روی سے روکنے کا جو ہے بڑا اہتمام کیا ہے سورہ تحریم سے جہاں ہمارا مباحث شروع ہوئے تھے سورہ تحریم اور اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل کے رکوع زنا اس کا صدے باپ یہ جنسی بے راہ روی اس کی روک تھام کے لیے یہ سطل اور حجاب کے حکام یہ سب اس منظور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے اس لیے کہ جذبہ محرکہ بہت کمی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن فرائیڈ نے اسے بہت آگے بڑھا دیا اسے معلوم ہوا یہ نظر آیا کہ یہی سب سے قوی ہے لہذا ہر چیز پر بالا تر یہی ہے ہر شے اس کے تابے ہے بس یہ غلطی ہے اس کی باقی جہاں تک اس کے مشاہدے کا تعلق ہے کہ یہ جذبہ بہت قوی ہے اس میں کوئی شک نہیں اسی طریقے سے ہر ڈنسٹنگ ہو ایک گروہی اور ایک مل کر رہنے کا جذبہ ہے یہ بھی انسان میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طریقے سے میکدوگل کے نظریات بنیادی طور پر تو غلط نہیں ہے انسانی شخصیت کی تشکیل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وراثت کا اور ماوسی اثرات کا بھی بہت عمل دخل ہے کسی طریقے سے ماحول کا اور تعلیم کا بھی بہت عمل دخل ہے لیکن کل یہی نہیں ہے جب آپ جز کو کل بنا دیں گے تو وہ چیز باطل بن جائے گی اس کے پھر بہت اثرات ہوں گے جو بہت دور تک پہنچیں گے دور رس اثرات ہوں گے اور سوچ جو ہے وہ پوری کی پوری غلط ہو کر رہ جائے گی جزوی حقیقتیں اسی طرح یہ بھی جزوی حقیقت ہے خب تف دی ارس ٹو اس کو اس نوجوان نے اپنی اس کتاب میں برتری کے حصول کا جذبہ تین بنیادی جذبات میں اس نے شمار کیا ہے کہ برتری حاصل کرنا یہ بھی انسان کا ایک بنیادی جذبہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تر لوگ زیادہ حساس لوگ ان کے اندر یہ جذبہ نمایاں ہوتا ہے موجود ہوتا ہے ویسے بھی قائدہ ہے کلیا ہے ہر شہ اپنا ظہور چاہتی ہے بلکہ بہت دور بات نکل رہی ہے لیکن یہ کہ اس کائنات کی تخلیق کا اصل اس کا سبب کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس پر تو قرآن مجید میں تو کوئی مضمون یہ زیارہ بحث آیا نہیں ہے احادیث میں بھی جو محدسین کے نزدیک مستند احادیث ہے ان میں یہ مضمون نہیں آیا لیکن ایک حدیث کے جو صوفیاء اور فلسفہ کے ہاں مقبول ہے اور وہی واحد حدیث ہے کل تو کندم مخوین فترفا فخلق الخلق حدیث خود سی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے پہچاننے والے ہو مجھے میری عظمت ہے تو اس عظمت کو پہچاننے والے بھی تو ہو میرے اندر صفات کمال ہے تو صفات کمال کا کوئی مخلوق ایسی بھی ہو جس میں یہ شعور کی صلاحیت موجود ہو کہ وہ میری صفات کمال کا ادراک کر سکے کل تو کنزن مخفین واہ تو ان اور اف خن تو میں نے مخلوق کی تخلیق کی ہے میری تمام صفات کمال کا مظہر یہ میری پوری مخلوق ہے تمام کائنات ہے اور ایک ہستی پیدا کی ہے انسان جس کے اندر اپریسیشن کی صلاحیت ہے وہ مجھے اپنے ان کمالات کے جو مظاہر ہیں ان کے حوالے سے پہچانتی ہے یہ ہے انسان کی اصل میں اس کی افضلیت کی اور اشرفیت کی اصل بنیاد کسی طریقے سے جہاں جو کوئی جوہر ہوتا ہے وہ جوہر چاہتا ہے اپنا اظہار اگر کسی انسان میں یہ جذبہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اب معاشرے میں جو معیارات قائم ہیں ان معیارات میں یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس دولت ہے اس سے کوئی بحث نہیں وہ حلال سے کمائی گئی ہو حرام سے کمائی گئی ہو جائز سے آئی ہو ناجائز سے آئی ہو لیکن یہ کہ بہرحال جو دولت مند ہے وہ باعزت ہے تو پھر ہر ذہین آدمی دولت ہی کے حصول کے چکر میں پڑ جائے گا صحیح راستے سے ہو ناجائز سے ہو جائز سے ہو غلط سے ہو صحیح سے ہو اس سے بحث نہیں رہے گی اور اسی سے جرائم پیدا ہوں گی میں یہ چونکہ مجھے یہ عبارت پسند آئی تھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں انسان جب امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے لئے جدوجہد شروع کرتا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ اس جدوجہد کا رخ انہی معیاروں کی طرف کرے گا جو معاشرے میں برتری کے ثبوت کے طور پر تسلیم شدہ ہے اگر معاشرتی ماحول ایسا ہو جس میں برتری کے ثبوت کے طور پر وہی معیار مسلمہ ہو جو ہر وقت ہر انسان کے بس میں ہوتے ہیں اور جو کسی سے چھینے یا خریدے نہیں جا سکتے آپ کا اخلاق بلند ہے کون چھین کر لے جائے گا دولر پر ڈاکہ پڑ سکتا ہے آپ کے تقوا کی پونجی پر تو کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا آپ کے اخلاق کی پونجی جو ہے وہ چرائی نہیں جا سکتی یعنی اخلاقی اقدار حسن عمل اور سلیقہ وغیرہ تو یقیناً ہر شخص کے لیے ہر وقت انہیں زیادہ سے زیادہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لامحدود مقدار میں حاصل کرنے کا راستہ موجود رہتا ہے حصول تقوا کی منزل کبھی ختم نہیں ہوگی پوری زندگی اسی میں لگتا رہے برتر سے برتر اعلی سے اعلی ہے جس تجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اور چونکہ یہ تمام چیزیں کسی سے چھینی یا خریدی نہیں جا سکتی لہذا جرائم بھی وقوع پذیر نہیں ہوتے مگر جب معاشرے میں برتری کی علامت کے طور پر ایسے معیار رواج پا چکے ہو جو ہر وقت ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتے مثلا دولت مندی اور عمارت کا اظہار تو یقیناً اس کی بنیاد پر نمایاں ہونے کا راستہ ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ممکن نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر پہلے فرسٹریشن اور بعد میں جرائم ظہور پذیر ہوتے ہیں. بہت عمدہ بات ہے یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ عبارت پڑھ کر سنائی ہے درس میں میرا یہ معمول نہیں ہے واقعی کہ فرسٹریشن کیوں ہوتی جب انسان دیکھتا ہے کہ معاشرے میں جو معیار ہے عزت کا یہاں وہ لفظ برتری کا یہ ان کا اپنا ایک فکر ہے فلسفہ ہے اس کے حوالے سے اب اس اصطلاح کو ایک طرف رکھ دیجئے کسی معاشرے میں عزت کا معیار یہ ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میں ہینڈیکیپڈ ہوں میرے والدین کوئی بڑی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے لیکن میں اس حالت کے اوپر تانے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کوئی اسباب ایسے ہو گئے میں تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکا میں کسی ایسے پروفیشن کو پرسو نہیں کر سکا کہ جس سے دولت جمع کی جا سکتی اب اگر وہ شخص واقع ذہین بھی ہے اور اس میں کوئی ارج بھی ہے کام کرنے کا جذبہ بھی ہے آگے بڑھنے کی امنگ بھی ہے تو اس کے اندر پہلے فرسٹریشن آئے گی اور پھر جرمائے گی تو میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے تو اس آیا مبارکہ کو ذہن میں رکھیے یا ان خلق خلقناکم ان ذکر و سا وجالنا کم شعب و قبائل تارف ان اکرمکم اکم ان دلہ لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان اکرمکم ان دلہ یہاں پہ ظاہر بات ہے جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے تو پھر بنیاد ہی نہیں ہے یہ دنیا کی عزت کا معیار یہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے ایمان کا ہونا لازم ہے اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے تب تو پھر اس کے لیے اصل عزت آخرت کی عزت ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی جیسے کہ سورت تغابن میں ہم پڑھ چکے زار کا یوم التغابن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس روز کامیاب قرار پایا وہ کامیاب ہے جو اس روز ناکام قرار پایا وہ حقیقت ناکام ہے یہ دنیا کے معیارات جو ہیں یہ تو بڑے عارضی ہیں بڑی آربیٹری سی چیزیں ہیں بہت ہی ایک آنی اور فانی چیزیں ہیں آنی جانی چیزیں ہیں فانی چیزیں ہیں اصل معیار وہ ہے تو معلوم ہوا ان اکرمکم ان اللہ اطقاق اس کیفیت کو اور اس انسان کے اندر ذہنی جو ہے اس طرز عمل کو پیدا کرنے کے لیے ایمان شرط لازم میں ان اللہ عالیم الخبیر یقینا اللہ تعالی عالیم الخبیر ہے لیکن یہ جان لیجیے یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے جس شخص کے نزدیک یہ معیار بن جائے گا اب اس کے لیے وہ گھٹن اس معاشرے میں اس کے لیے کوئی فرسٹریشن اس کے ذہن میں کوئی کانفلکٹس اس میں کوئی منفی طرز عمل کا پیدا ہونا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا سداب ہو جائے گا جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حزم اور خوف ایمان در حقیقت ان دونوں کی نفی کر دیتا ہے لا خوف ان یافنون اس لیے کہ ایمان اللہ پر راضی برضائے رب رہنا آخرت ہی کی نجات کو اور فلاح کو اصل کامیابی تصور کرنا اس کے بعد یہ خوف اور حضر دونوں چیزوں کا جو ہے ازالہ ہو جاتا ہے اس میں اب تیسری بات آ رہی ہے اور وہ یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ اس کا جو دوسرا رخ ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اس تیسرے حصے سے زیادہ متعلق ہے وہ کیا ہے اور وہ اس حوالے سے کہ یا ایوہ الناس کہا گیا ہے؟ یہاں یا یادین الذین ہوں نہیں یا ایوہ الناس اس لیے کہ اسلامی معاشرہ بہرحال عام انسانی معاشرے ہی کے اندر ہے اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اس تعلق کی بنیادیں کیا ہے کوئی قدر مشترک ہے انسانی معاشرے کا اسلامی معاشرے کے ساتھ یا اسلامی معاشرے کا انسانی معاشرے کے ساتھ تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ دو لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے عام طور پر یہ ہمارے ہاں صحافتی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل پولرائزیشن اسلام نے ایک طرف تو ورٹیکلی ڈیوائیڈ کیا ہے اور وہ کیا ہے کس بنیاد پر جو ایمان کا دعوےدار ہے مسلمان ہے وہ ایک طرف جو غیر مسلم ہے نہیں مانتا ہے اللہ کو محمد کو صلی اللہ علیہ سے دوسری طرف یہ تو ورٹیکل ڈویژن تقسیم ہو رہی ہے ان کے مابین فرق ہو رہا ہے یہ ایک علیحدہ معاشرہ ہے یہ علیحدہ معاشرہ ہے چاہے ایک ہی شہر میں رہتے ہوں معاشرت جدا ہوگی ویسے جہاں تک ریاست کا تعلق اسلامی ریاست بہرحال اسی دنیا میں ہوگی اسی معمورہ عالم میں ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ ریاست ہے اس کی بنیاد علیحدہ ہے یہ ورٹیکل ڈویژن ہے مسلم غیر مسلم اس نے تقسیم کر دیا ہے انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا جدا کر دیا ہے. ایک, ایک یعنی تہ پر تہ نیچے اوپر پھر اس سے اوپر پھر اس سے اوپر اس میں جو فرد مراتم قائم ہوتا ہے وہ صرف تقوا کی بنیاد پر تو اس حصے میں دونوں چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں انسانی معاشرے میں برتری باعزت ہونا اس کی بنیاد نسل نہیں خون نہیں چمڑی کی رنگت نہیں زبان نہیں کوئی علاقہ نہیں ان تمام بنیادوں پر جو بھی اونچ نیچ کے تصورات ہیں سب کی نفی اونچ اور نیچ ایک ہی بنیاد پر ہے ان اکرم کو مند اللہ یہ تو ہوا گویا کہ ہاریزونٹل اونچا اور نیچا آلہ اور ادنا اوپر اور نیچے اس کی تقسیم ہوگی وہ تو ہوگی ان اکرم کو مند اللہ البتہ ایک تقسیم ہے مسلم اور غیر مسلم وہ ہے در حقیقت کے جس سے معاشرے جدا ہوتے ہیں مسلم معاشرہ اسلامی ریاست ایک علیحدہ شہر غیر مسلم معاشرہ اور غیر اسلامی ریاست علیحدہ شہر ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں وہ وہاں پر اپنا ایک سٹیٹس ان کا علیحدہ معین ہے لیکن معاشرے میں شامل نہیں ہے مسلمانوں دی. مسلمانوں کا معاشرہ اسلامی ریاست میں علیحدہ ہوگا غیر مسلم وہاں ہوں گے ان کا معاشرہ علیحدہ ہوگا بلکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو خاص طور پر روک دیا تھا غیر مسلموں کو کہ وہ مسلمانوں کی سی وزاقتہ بھی اختیار نہ کریں ان کا سا لباس نہ پہنے ان کا سا انداز اختیار نہ کریں اس لیے کہ جیسے کہ اس دور میں ہوا ہے کہ مغربی تہذیب ہم پر غالب ہوئی ہم اس سے ذہن مرعوب ہوئے ویسے بھی ہم غلام ہوئے وہ فاتح تھے ہم مفتو تھے تو ہم ان کا تشبہ کر رہے تھے ان کا سا لباس پہن رہے ہیں ان کی سی وضاقتہ اختیار کر رہے ہیں ان کی سی شک صورت انہیں کے ساتھ مشابه ہونے کی کوشش کر رہا ہے کشب کسی کو کہتے مرد صورت تھی اس وقت جب اسلام غالب تھا مسلمانوں کی حکومت تھی مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ حاصل تھا اب غیر مسلم وہاں پر کوشش کرتے تھے وہی رنگ اختیار کر وہ وہی ان کی معاشرت ہو جائے وہی وضاقتہ بن جائے وہی لباس پہن لے تاکہ وہ علیحدہ نہ رہے تو خاص طور پر احکام صادر کیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بالکل اپنا علیحدہ تشخص قائم رکھنا چاہیے یہ مسلمانوں کے معاشرے میں گنڈمنڈ نہ ہو جائے اسلامی ریاست میں ہے وہاں بھی ان کا سٹیٹس علیحدہ ہے وہ مسلمان اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہے وہ برابر کا شہری نہیں ہے وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے وہ ذمہ ہے لیکن یہ ہے کہ معاشرے کے اعتبار سے بھی جدا ہے اسلامی ریاست میں بھی غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کے معاشرے میں شامل نہیں کس اعتبار سے نوٹ کر لیجیے دونوں الفاظ کہ پوری نوع انسانی میں ایک ورٹیکل ڈویژن ہے وہ تو ہے اسلام اور غیر اسلام مسلم غیر مسلم لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں جو ان کے درمیان اونچ نیچ کا معاملہ ہے اس کی بنیاد رنگ نہیں ہے نسل نہیں ہے خون نہیں ہے کنبا نہیں ہے قبیلہ نہیں ہے پیشہ نہیں ہے جنس نہیں ہے یہ بھی نوٹ کر لوں جنس کی بنیاد پر بھی یہ نہ سمجھے کہ عورتیں جو ہیں وہ جنس کے اعتبار سے وہ کم تر ہیں نہیں یہ تو میں اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں بعد و کم میں با تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں ایک ہی ماں کے بطن سے بلادت ہوئی ہے بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی کوئی ان کے اندر شرافت انسانیت اور انسان کا جو اعزاز اور اکرام ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت ان دونوں کے مابین موجود نہیں اس اعتبار سے جو بھی فرق و تفاوت ہے وہ انتظامی ہے ایک فیملی ان کا انسٹیٹیوشن جو ہے جو ادارہ ہے خاندان کا اس میں سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا ہر ندارو قبام عالم نے لیکن جہاں تک شرافت انسانیت کا تعلق برابر بھی شریف ہے تو پھر نوٹ کیجئے کہ رنگ ہو نسل ہو خون ہو پیشہ ہو جنس ہو اس کی بنیاد پر نہ کوئی آلہ ہے نہ کوئی ادنا ہے نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے نہ کوئی برتر ہے نہ کوئی کمتر ہے کم طریقہ برطریقہ ایک ہی معیار ہے کہ جس کو اسلام چاہتا ہے کہ اچھی طریقے سے ذہنوں میں جاگروی کر لیا جائے اور وہ ہے ان اکرم اکم ان بل اس اعتبار سے بقیہ پوری نوع انسانی کے ساتھ اس مسلمان معاشرے کا تعلق اب دو بنیادوں پر استوار ہوگا اگرچہ جدا کا نہ معاشرہ ہے معاشرت بھی جدا اسلامی ریاست دوسری ریاستوں سے بالکل ممبئی لیکن ہے اسی بامور انسانی عالم انسانی کے اندر تو دو بنیادیں ہیں جس کو یہاں پہ واضح کیا گیا ان ناخلق ناقم میں انض کری ہوں وحدت یا وحدت الح اور وحدت آدم ان دونوں چیزوں نے پورے نو انسانی کو ایک کنبا بنا دیا ہے اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو سب سے بڑی شدید ضرورت جو پڑی ہوئی ہے نوع انسانی کو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کے فاصلے معدوم کر دیے دنیا سکڑ گئی بہت چھوٹی ہو گئی ہے فاصلے معدوم ہو گئے ضرورت کا احساس ہو رہا ہے کہ نو انسانی کا ایک ہی نظام ہو لیکن اس کے برک صورت کیا ہے کہ دلوں کے فاصلے جو کے تھوپ پائیں گے دلوں میں نفرتیں ہیں برتری اور کمتری کے احساسات ہیں اس کے معیارات ہیں وہ تو امریکہ میں چلے جائیے کالے اور گورے کا فرق ابھی جو کچھ ہوا ہے کچھ ہی عرصے پہلے جو ویسٹ کوسٹ کے اوپر جو طوفان آیا تھا اور پھر پورے امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں لی ساری تعلیم ساری ترغیب سارے قانون ایک پوری جو ہے انہوں نے جدوجہد کی ہے اور ہیومن لیول پر واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے جدوجہد اگر آپ دین کے مسئلے کو علیحدہ رکھ دے تو سیکولر لیول پر جو میکسیمم ایفرٹس ہو سکتی ہے وہ امریکہ میں کر لی گئی لیکن نفرتیں موجود ہیں حجابات موجود ہیں خلیجے ہائل ہیں دلوں میں بڑے فاصلے ہیں اسی طریقے سے ہندوستان جو سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کا دعوےدار ہے اور واقعہ یہ کہ ویسٹ میں بھی اس سے جمہوریت کا موجنا سمجھا جاتا ہے لیکن حال جو ہے وہاں پر مسلم اور ہندو کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے وہ تو اس کو چھوڑ دیجئے وہ تو مذہبی جنون اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن اعلی ذات کے ہندوؤں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے ماں بہن جو دشمنی آئیں اس کا وقتاً فوقتاً مظاہرہ ہوتا رہتا پوری پوری بستیاں جو ہے ہریجنوں کو جلا دی جاتی زندہ انہیں آگ کے اندر ڈھونڈ دیا جاتا ہے صرف اس پر کہ ان کے لیے کچھ ملازمتوں میں کچھ استحقاق علیحدہ سے ان کے لیے معین کر دیا گیا صرف اس کے اوپر اتنے بڑے ہنگامے ہوتے ہیں. اس کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اسلام یوں کہیے دین اور دین ہی کی در حقیقت آسمانی دین کی آخری اور جو مکمل شکل ہے محفوظ شکل ہے وہ اسلام ہے آخری ایڈیشن اللہ کی کتابوں کا آسمانی ہدایت کا قرآن مجید ہے جو محفوظ ہے اس میں ہے یہ دو اقدار واقع اس کی بنا پر پوری نوع انسانی ایک انسانی کنبا بن سکتا ہے بارک اللہ لی ولہ کم فل قرآن روسیم و نفانی ویات کم بلایات و فکل حقیق